وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخر امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور ان اللہ تبارک و تعالیٰ میری آواز کو بھی اللہ سن رہے ہیں آپ تمام بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور آپ کی طرف سے بھی عید مبارک موصول ہوئی کچھ بھائیوں کے پی ایم بھی مجھے موصول ہوئی عید مبارک کے جزاک اللہ خیا اللہ تبارک جل جلالہ ہم سب کی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں قربانیاں قبول فرمائی اور اسی طرح اپنے جب بھی وقت آئے دین اسلام پر تو جس طرح مسلمانوں نے یہ خریدہ سر انجام دیا ہے تو وقت آنے پر اپنی جان کے نظرانے دی اللہ تبارک تعالی ہمیں دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین اللہ اکبر اور جن لوگوں نے قربانیاں نہیں دیں اور وہ مالک نصاب بھی تھے اللہ تبارک و تعالی ان کو, ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہدایت دے کہ وہ توبہ بھی کریں اور ہم سب کو دین اسلام پر اللہ تعالی چلنے کی توفیق رسی کا فرمائے آمین جمعے کے دن حاضری ہوئی تھی روم میں لیکن جمعے کے دن چونکہ آپ لوگوں کے ہاں عید تھی بہت کم اسلامی روم میں تھے ظاہر عید کی مصروفیات تو شاید ابھی بھی چل رہی ہیں اور مطلب ابھی بھی میرا خیال ہے دو تین دن لگیں گے بحال ہونے میں جی جی عید کی مصروفیاں ظاہر تھی ہمارے ہاں بھی کچھ مصروفیات ہیں بھی لگا رہے گا دو چار دن تک یہ مصروفیات رہتی ہے تو بہرحال جمعہ کے دن ہم نے حضرت سجیدہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بیان کیا تھا اور اس طرح چاروں ام کرام کی سیرت اور اس کے علاوہ کئی محدثین کرام کی سیرت پر بیان کا یہ سلسلہ مکمل ہوا ہے اور آنے والے جمعے سے ان شاء اللہ تعلی نیت یہ ہے کہ صاحبہ کے جو محدثین کرام ہیں تو ان کا تعارف اور ان کی کتب کا تعارف بھی پیش کیا جائے تو نیت ہے میری انشاءاللہ کہ آنے والے جمعے کو حضرت سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر بیان انشاءاللہ کریں گے اور اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ بخاری شریف کی بھی کچھ جو ہے وہ اس کے بارے میں تعارف پیش کر دیں گے تیرہواں سپارہ ہمارا شروع ہوا ہے اور سورہ راد شریف کا ہم نے آغاز کرنا تھا سورہ راز شریف کا جو ہے ہم نے پس منظر کچھ اجمالی طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا اور آج سے سورہ راز شریف کا سے متعلق درس کا آغاز ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہم, ہم درد دیتے ہیں درز قرآن درس قرآن کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد پھر انشاءاللہ شاء اللہ میں گفتگو کرنا چاہیے کچھ عید سے متعلق کچھ سوالات انشاءاللہ یا ویسے ہی آپس میں عید سے متعلق کچھ یادیں اور اپنے اپنے جانوروں سے متعلق بتانا چاہیں تو انشاءاللہ بتائیے گا تو گفتگو انشاءاللہ اللہ چلتی رہے گی تو پھر وقت ہم در سے قرآن دیتے ہیں الحمد للہ وسلّ وسلام مددیا ابل مسلم من فلّہ شیفان عثم اللہ تل کا آیا تل کی طبی وظیم ام ذلا علی کام روکل الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الشلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى قالك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مهدين الجود والكرم والي وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلو اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ راز شریفرواں سپارہ پہلی آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل دیا ہے ترجمہ تنزل ایمان سماعت فرمائیں یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے مگر اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا گیا یہ کتاب کی آیتیں ہیں یعنی قرآن کریم اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا یعنی قرآن شریف حق ہے یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اکثر آدمی مگر ایمان نہیں لاتے میری یعنی مشرقین مکہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے انہوں نے خود بنایا اس آیت میں ان کا رد فرمایا اور اس کے بعد اللہ نے اپنی ربوبیت کے دلائے اور اپنے عجائب قدرت بیان فرمائے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں دیکھیے اس آیت پاک کا آغاز علی میم رو سے ہوا حروف مقدعات میں سے ہیں اور متعدد مرتبہ اس ضمن میں چند باتیں عرض کر چکا ہوں مشرقین یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن حضور علیہ السلام نے اپنے پاس سے گڑ لیا ہے تو اللہ تعالی نے اس کا رد فرمایا کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تبارک وطلا جلا جلال نے اگلی آیات مقدسہ میں اپنی ربوبیت سے متعلق دروس دیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جو اپنی دلائل ال الوهیت سے متعلق ارشاد فرمائے ہیں جیسا کہ ایت نمبر 2 اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش و سخر الشمس والقمر كل يجري لابدل مسمہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستونوں کے کہ تم دیکھو پھر عرش پر فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہیں اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک ایک ٹھہرائے ہوئے باغے تک چلتا ہے اللہ کام کی تدبیر فرماتا اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو اس سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے وہ برحق ہے اور اس آیت میں اللہ نے اپنے برحق ہونے اور اپنے وجود اور اپنی توحید پر دلائل قائم فرمائے اور اپنی قدرت پر براہین پیش فرمائے اور رب نے فرمایا کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا کیونکہ یہ مشاہدہ ہے کہ کوئی چھت بغیر ستونوں یا دیواروں کے ٹیک کے قائم نہیں ہو سکتی تو جسر قادروں قادروں یا قیوم نے آسمانوں کو بغیر کسی ٹیک اور سہارے کے بلند کر دیا تو یقیناً وہ حسین ممکنات اور مخلوقات سے ماورا ہے اللہ تبارک وا تعلی نے سورج اور چاند اور ان کی گردش کا ذکر فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ہمیشہ ایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتے ہیں اور ایک مخصوص جانب میں غروب ہوتے ہیں تو وہ کون ہے جس نے ان کو اس مخصوص نظام کے تحت گردش پر کاربند کیا اور وہ کون ہے جس نے ان کو اس مخصوص کا دوب... پابند کیا ہے اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے معذ اللہ تو اس نے ان مخصوص جانبوں کے سوا کسی اور جانب سے ان کا طلوع اور غروب کرایا ہوتا ان کی مخصوص گردش کے سوا کوئی اور گردش کرائی ہوتی اور جب ایسا نہیں ہوا تو معلوم ہوا وہ ایک ہی خدا ہے جس نے کائنات کا یہ مربوط نظام قائم کیا ہے اس نظام کی اقسانیت اور طریقہ کار کی وحدت کا تسلسل یہ بتاتا ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے عرش پر پرستوا اور ایسی دیگر کے متعلق دیگر خفات سے متعلق بھی علماء کے کے کئی نظریات ہیں جیسا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا تو یہ آیت قرآن کریم میں تقریباً چھ مرتبہ آئی ہے ابھی آپ نے اس آیت میں بھی سنا پھر سورہ اراف میں ہے سورہ یونس میں ہے سورہ راگ میں ہے یہی سورہ راگ سورہ تاح ہے الفرقان ہے علی اسلام سجدہ ہے الحبید ہے اور قرآن مجید اور حدیث صحیحہ میں اللہ تبارک کا متحال کہ بعض ایسی صفات کا ذکر ہے جس سے بظاہر جسمیت کا شبہ یاد وہم ہوتا ہے اللہ تعالی جسم اور جسمیت کے آواری سے پاک ہے اور ممکنات اور مخلوقات میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے پرانے مجید میں اس کے استفاع قائم ہونے اس کی آنکھوں اس کے چہرے اس کے ہاتھوں اس کی پنڈلی اس کے رحم کرنے اس کے غضب فرمانے اس کے آنے اس کے سننے اس کے دیکھنے اس کے کلام کرنے اس کے خفیہ تدبیر کرنے اس کے محبت کرنے اس کے ناپسند کرنے اس کے سرگوشی کرنے اس کے ساتھ رہنے اور اس کے نگاہ کرنے کا ذکر ہے اور احادیث سیاح میں اس کے خوش ہونے اس کے قدم رکھنے عرش کے اوپر ہونے آسمان میں ہونے آسمان میں نازل ہونے آسمان سے نازل ہونے اور اس کے دوڑ کر کا ذکر ہے یہ تمام صفات مخلوق میں ہوتی ہیں اور ہم کو ان کے معنی معلوم ہیں اور اللہ تعالی میں بھی صفات ہیں لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات کس معنی میں ہے اور کس اعتبار سے ہیں اس میں یہ صفات اس کے شایان شان ہیں مثلاََ وہ بولتا ہے سنتا ہے دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح زبان سے نہیں بولتا نہ کانوں سے سنتا ہے نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کا بولنا سننا اور دیکھنا مخلوق کے بولنے سننے دیکھنے کی مثل نہیں ہے لیکن وہ کیسے ان صفات سے متصب ہے یہ ہمیں نہیں معلوم تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بس یہ نظریہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے رب کی حقیقت کیا ہے جب جنت میں انشاءاللہ رب کا دیدار ہوگا تو معلوم ہوگا اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے یہ یاد رکھیں اور یہ تمام آیات کے اور احادیث کہ جس میں مطلب بھی اس طرح اللہ کا کے جسم سے متعلق فرمایا گیا یہ متشابی آیت ہے جو حدیث ہے وہ برحق ہے لیکن اس کا مفہوم کیا ہے اللہ اور اس کا رسول جانے ہم قرآن کی آیت نے اور حدیثوں کو اس کے لحاظ سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے لیکن اس کی حقیقت سے اللہ تبارک و وطالعہ ہی واقع ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت مارا فی الآلہ آیافق کارون اور وہی ہے جس میں زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر اور میں اور زمین میں ہر قسم کے پھل رات سے دن کو چھپا لیتا ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں بیعن کرنے والوں کو تو دیکھیے اس آیت مقدسہ میں بلکہ اس سے پہلے اللہ نے آسمانوں کی تخلیق سے اپنی توقع پر استجلال فرمایا تھا اور اس آیت میں زمین پہاڑ اور درختوں اور ان کے پھلوں سے اپنے وجود اور اپنی توفیق پر استجلال فرمایا ہے زمین سے اللہ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ یہ حقیقت مسلم اور مشاہد ہے کہ زمین گول ہے اور اس کو چھ جہتوں سے آسمان محیط ہے اب ایک سوال تو یہ ہے کہ اس زمین کا کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے اور یہ ضروری ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا واجب الوجود اور قدیم ہو کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو وہ اپنے وجود میں خود کسی علت اور پیدا کرنے والے کا محتاج ہوگا اور جو محتاج ہو وہ مخلوق ہوگا خالق نہیں ہوگا اور یہ ضروری ہے کہ واجب الوجود واحد ہو کیونکہ اگر دو واجب الوجود ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے سے ممتاز ہوگا اور وجوب وجود میں مشترک ہوگا پس ہر ایک میں دو چیزیں ہوں گی ایک امرے مشترک اور ایک امرے ممث اور جو دو چیزوں سے مرکب ہو وہ اپنے وجود میں ان اجزاء کا محتاج ہوگا اور جو محتاج ہو وہ واجب القدیم نہیں ہو سکتا اس لیے ضروری ہوا کہ وہ واجب الوجود واحد ہو اور زمین سے پر یہ بھی ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے اور اس کی گردش بھی ایک مخصوص جانب ہو رہی ہے تو اس گردش کے لیے بھی ایک مخصص کا ہونا ضروری ہے اور ضروری ہے کہ وہ مرضی واجب قدیم اور واحد ہو درختوں سے بھی استدلا کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بیچ زمین میں بویا جاتا ہے اس سے جو کومپل پھوٹتی ہے اس کا ایک حصہ ڈر کی صورت میں نیچے چلا جاتا ہے اور ایک حصہ تنے کی صورت میں اوپر چلا جاتا ہے اور اس کی شاخیں دائیں بائیں پھیل جاتی ہیں جڑ تنہ اور شاخیں سب لکڑی کی ہیں اور لکڑی کی ایک ہی طبیعت ہے اور ایک طبیعت کا ایک تقاضا ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جڑ نیچے جا رہی ہے تنہ اوپر جا رہا ہے شاخیں دائیں بائیں پھیل رہی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس کے طبعی افعال نہیں ہیں بلکہ ان مختلف افعال کا فائل کوئی خارجی مرجع ہے وہ جس حصے کو چاہتا ہے زمین کے نیچے داخل کر دیتا ہے جس حصے کو چاہتا ہے اوپر بلند کر دیتا ہے اور جس حصے کو چاہتا ہے دائیں بائیں پھیلا دیتا ہے اور دلائل سابقہ کے لحاظ سے اس مرضے کا واجب قدیم اور واحد ہونا بھی ضروری ہے اور پھلوں سے استضلال کا مسئلہ یہ کہ یہ پھل اپنے رنگوں جسامتوں خوشبوؤں اور ذائقوں میں سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں سب اس اختلاف کے لیے کوئی مرجع ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ واجب قدیم اور واحد ہو جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا تو ایک اور طرح سے درختوں اور پھلوں سے اللہ تعالی کی توحید اس طرح ہے کہ تمام درختوں کی نشو و کا نظام واحد ہے سب درختوں کا تنا اوپر جاتا ہے جڑیں نیچے جاتی ہیں شاخیں مختلف اطراف میں پھیل جاتی ہیں اور اس نظام کی وحدت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہو اسی طرح پھلوں کی پیدائش کا نظام بھی واحد ہے آم کے بیج سے ہمیشہ آم پیدا ہوتا ہے کھجور کے بیج سے کھجور پیدا ہوتی ہے پھر ہر پھل کا ایک موسم ہے وہ اسی موسم میں پیدا ہوتا ہے وہ پھل جس علاقے اور جس زمین میں پیدا ہو اس کی وہی خوشبو وہی ذائقہ اور وہی تاثیر ہوگی قرض اس کی پیدائش اس کی نشو نما اس کے ذائقے اور اس کی تاثیر کا نظام واحد ہے اور اس نظام کی وحدت یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے اگر نظام بنانے والے متعدد ہوتے تو نظام واحد نہ ہوتا بلکہ متعدد نظام ہوتے امریکہ میں معاشی نظام اور ہے روس میں اور ہے چین میں اور ہے یہ نظام اس لیے متعدد ہیں کہ نظام کے بنانے والے متعدد ہیں جب نظام بنانے والے متعدد ہوں گے تو نظام بھی متعدد ہوتے ہیں اور جب نظام بنانے والا واحد ہو تو نظام بھی واحد ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں چشموں دریاؤں سمندروں پہاڑوں درختوں پتوں پھولوں پھلوں حیوانوں اور انسانوں کی پیدائش اور نشو نما کا نظام واحد ہے اس نظام کی وحدت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر جناتی اور زمین کے مختلف قطعے ہیں اور ہیں پاس پاس اور بال ہیں انگوروں کے اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ ایک تھان سے اگے اور, او اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے سبحان اللہ عیسائی کی آپ دوبارہ ترجمہ سنیں اور زمین کے مختلف کچڑے ہیں اور ہیں پاس پاس اور باغ میں انگوروں کے اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ ایک تھالے سے اگے اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے دیکھیے اس آیت نمبر چار میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید اپنے وحدانیت الوہیت کے دلائل ارشاد فرمائے ہیں اور اس سے پہلے دو آیتوں میں اللہ نے آسمانوں زمینوں پہاڑوں دریاؤں درختوں کے احوال سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں پھلوں کے مختلف ذائقوں سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے زمین کے مختلف قطعات سے استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ تمام روئے زمین کی ماہیت اور حقیقت ایک ہے پھر اس کے قطعات مختلف ہیں بعض قطعات زرخیز ہیں بعض بنجر ہیں بعض زمینیں ایسی ہیں کہ ان کے نیچے سے کھارا پانی نکلتا ہے اور بعض کے نیچے سے میٹھا پانی نکلتا ہے بعض زمینیں ایسی ہیں کہ ایک فٹ کھودو تو پانی نکل آتا ہے بعض زمینوں کو سینکڑوں فٹ کھودو تو پانی پھر پانی نکلتا ہے پس اس اختلاف کا کوئی سبب اور کوئی مرجع ہونا چاہیے اور اس مرضے کا واجب قدیم اور واحد ہونا ضروری ہے امام ابو جعفر محمد بن جریل طبری علیہ رحمہ اپنی صنعت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اللہ تعالی نے یہ بنو آدم کے دلوں کی مثال دی ہے تمام روئے زمین اللہ کے ہاتھ میں ایک قسم کی مٹی تھی اللہ نے اس زمین کو پھیلایا تو یہ مختلف قسم کے تقاعت بن گئے پھر ان پر آسمان سے بارش ہوئی تو زمین کے بعض سطح سے اس کی تر تازگی اس کے پل اور اس کے درخت اور اس کا قبضہ نمودار ہوا اور اس بارش سے مردہ زمینیں زندہ ہو گئیں اور بعض زمینیں شور والی کھاری اور بنجر تھیں ان پر بھی وہی بارش ہوئی اور وہ خسو خواشہ کے سوا کچھ نہ اگا سکی اسی طرح اللہ تبار کا مطالعہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آسمان سے ان پر وہی نازل کی اور مواعد نازل کیے بعض دل ان مواعد کو سن کر اللہ سے ڈرے اور ان کے سامنے جک گئے بعض دل سخت تھے وہ اسی طرح لہو لعب اور عیاشیوں میں مشغول رہے اور ان میں کوئی رکت پیدا نہیں ہوئی امام حسن بصری علیہ رحمان نے کہا اللہ کی قسم جو شخص بھی قرآن کو سن کر اٹھتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کی برائیوں میں ونزل رحمت المین القال اللہ خسارا آئسہ مقوم ہے اور قرآن میں ہم ایسی آئس نازل فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفاء اور رحمت ہیں اور ظالموں کے لیے وہ سوائے نقصان کے اور کوئی اضافہ نہیں کرتی پھلوں کے مختلف ذائقوں سے استطرال اس طرح ہے کہ یہ تمام پھل ایک ہی زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی پانی انہیں سیراب کرتا ہے تمام پھل ایک ہی سورج کی حرارت سے پک کر تیار ہوتے ہیں ان کی پیدائش کے ظاہری اسباب زمین پانی اور سورج کی حرارت ہیں ان میں کوئی تفاوت اور فرق نہیں ہے پھر ان کے ذائقے مختلف کیوں ہیں ضرور اس اختلاف کا کوئی سبب ہے اور اس مرجے کا واجب قدیم اور واحد ہونا ضروری ہے اور وہ ذات جو واجب الوجود ہو قدیم ہو اور وقت لا بھول آج شریک ہو وہی اللہ بزرگوں برتر ہے آپ اس کائنات کو غور سے دیکھیں پتیوں کی مختلف تراش و بخراش میں پھلوں اور پھولوں کے مختلف رنگوں میں ان کی مختلف خوشبوؤں میں اور ان کے مختلف ذائقوں میں یہ نظر آئے گا کہ ان کا پیدا کرنے والا وہی ہے جو قدیم اور واجب ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی اس کا مستحق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے ان درختوں ان کے پتوں اور پھلوں اور پھولوں کا خالق حضرت عیسہ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام نہیں ہے کیونکہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اسی طرح سبوں کے آراستہ اور پھلوں اور پھولوں کے ردے ہوئے درخت موجود ہیں اور ان کے بعد بھی موجود ہیں پتھروں سے تراشی ہوئی بھی ان کے خالق نہیں ہیں کیونکہ ان کو بنانے سے پہلے اور ان کے ٹوٹ کر بکھر جانے کے بعد بھی یہ درخت ان کے بکھر جانے کے بعد بھی یہ درخت اسی طرح موجود ہوتے سورج چاند اور ستارے بھی ان کے خالق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے غروب ہونے کے بعد بھی یہ درخت اسی طرح بہار دکھاتے رہتے ہیں اور آگ بھی ان کی خالق نہیں کیونکہ آگ جلدی اور مشکل رہتی ہے اور یہ درخت یوں ہی لہلہاتے رہتے ہیں اس کائنات میں اللہ کے سوا جس جس کی پرستش, پرستش کی گئی اسی کو بھی بقا و دوام حاصل نہیں ہوئی ان کے وجود اور عدم سے ان درختوں کے وجود اور عدم پر کوئی فرق نہیں پڑا تو کیا یہ درخت ان کے پتے ان کے پھول اور ان کے پھل یہ گواہی نہیں دیتے کہ ان کی پیدائش اور ان کے وجود میں ان خود ساختہ خداؤں کا کوئی دخل نہیں ہے جن کی مشنقین نے پرستش کی اور ان کا وجود اسی کی ایجاد سے قائم ہوا ہے جس نے ان کو ان کے خود ساختہ خداؤں کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ جو ممکن نہیں ہے واجب الوجود ہے حادث نہیں ہے قدیم ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے جو واحد ہے اور وہی اللہ بزرگ و برتر ہے آیت نمبر پانچ بی اصحاب النار فیها اور اگر تم تعجب کرو تو اچنبا اچھا تو ان کے اس کہنے کا ہے کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنے گے وہ ہیں جو اپنے رب سے ممکن ہوئے اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں توف ہوں گے اور وہ دو والے ہیں انہیں اسی میں رہنا تو دیکھیے تعجب ہے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گخار پر تعجب کرتے ہیں کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور مر کر دوبارہ اٹھنے کو جھٹلاتے ہیں اللہ اکبر اس سے پہلی آیات میں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی نشانیوں سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر افتدل فرمایا تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو ذات اس پر قادر ہے کہ اتنی عظیم چیزوں کو پیدا کرے اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد پھر زندہ کر دے کیونکہ جو زیادہ قوی اور زیادہ کامل چیز پر قادر ہو وہ ضعیف اور ناقص چیز پر بطریق اولا قادر ہوگا پھر اللہ نے ان پر تین حکم لگائے پہلا حکم یہ لگایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا اسی طرح انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور انہوں نے اپنے ریناد اور گمراہی میں سرکشی کی اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جس نے قیامت کا اور مر کر دوبارہ اٹھنے کا انکار کیا وہ کافر ہے دوسرا حکم یہ لگا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توپ ہوں گے اللہ اکبر اور تیسرا حکم یہ لگایا کہ وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس آیت میں یہ دلیل ہے یہ دوزخ کا دائمی عذاب صرف کافروں کو ہوگا اور اس میں خوارج اور معتزلہ کا رد ہے وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی دوزخ میں دائمی عذاب ہوگا ایت نمبر 6 میرا رب ارشاد فرماتا ہے وہ استعدیلون تبس سیئہ قبل الحسن قبل الحسنات و قاد الخار من قبلهم المضل لا وان ربك لذو مغفرۃ للناس علیه والد الخواب اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے اور ان اگلوں کی سزائیں ہو چکی اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے یہ اس نمبر چھ ہے جس کی تلاوت ہم نے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو کبھی آخرت اور قیامت کے عذاب سے ڈراتے تھے اور کبھی ان کو دنیا کے عذاب سے ڈراتے تھے جب آپ ان کو قیامت اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے تو وہ قیامت اور حشر نشر کا اور مر کر دوبارہ اٹھنے کا انکار کر دیتے جیسا کہ اس سے پہلی آئت میں گزر چکا ہے اور جب آخر صلی اللہ صاحلہ علیہ وسلم ان کو دنیا کے عذاب سے ڈراتے تو وہ آپ پر تان اظن ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لا کر دکھائیں جیسا کہ سورہ انفال میں آیت نمبر بتیس میں ہے جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں تعین کرتے ہوئے اس طرح کہتے گئے آفا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کو آخرت میں اگر و ثواب ملے گا اور دنیا میں ان کو اپنے دشمنوں کے خلاف اور نصرت حاصل ہوگی اور اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا لیکن وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کے ثواب اور دنیا کی فتح و نصرت کی بجائے دنیا کے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ ثواب سے پہلے عذاب کے طلبگار ہیں رب فرماتا ہے بے شک کا آپ کا رب لوگوں کے گناہوں کے باوجود ان کو بخشنے والا ہے اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے تو مراد یہ ہے کہ اللہ بعض اوقات گناہ کبیرہ کے مرتکب کو توبہ سے پہلے یا پھر اللہ تبارک و مطالعہ چاہے تو ظاہر ہے کہ بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو گناہ کرتے وقت بھی معاف کر دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ بندہ گناہ کرتے وقت تو توبہ نہیں کر رہا ہوتا پھر اللہ نے صرف اسی پر اختصار نہیں کیا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے تو معلوم ہوا کہ آج کا پہلا حصہ مومن و مرتقب کبیرہ کے متعلق ہے اور دوسرا حصہ کافر کے متعلق ہے اللہ اکبر کبیرہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا خوف ان دونوں چیزوں سے متعلق جو ہے وہ مطلب معاملہ ہونا چاہیے اللہ تبارک کا پتا اعلیٰ جل جلال کی جو ہے وہ محبت میں اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے سورہ راج کی آئد نمبر سات ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور کہتے ہیں ان, پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں ہوتی تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی سبحان اللہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا بہت عظیم و شان معجوہ ہے پھر وہ کیوں کہتے تھے کہ آپ پر کوئی موجو نازل نہیں کیا گیا تو جواب یہ ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے فرمائشی معجوے کیوں نہیں پیش کیے گئے آپ پر کوئی موجودہ ان کے فرمائشی معوضوے کیوں نہیں پیش کیے گئے سورہ بری اسرائیل میں ان کی فرمائشی معجزوں کا ذکر ہے وہ کہتے تھے ہم آپ پر اس وقت تک ہر کسی مان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں کہ آپ کے لیے اور انگوروں کا کوئی باغ بن جائے یا پھر آپ اس باغ کے درمیان بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بےحجاب لے آئیں یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے صرف چڑھنے پر بھی مان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں جس کو ہم خود پڑھیں اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے مشرقین مکہ کے فرمائشی معجوزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے نہیں کروائے کیا وجہ ہے وجوہات کئی ہیں ایک دور کرتا ہوں کہ مشرقین مکہ اپنی تسلی اور اطمینان کے لیے طلب نہیں کرتے تھے اگر حق اور صدق کو پہچاننا ان کا مطلوب ہوتا تو صرف قرآن کا معجوزہ ہونا ہی ان کے اطمینان کے لیے کافی تھا وہ انعد سرکشی کٹ ہجتی ہٹ گرمی کے طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات کو طلب کرتے تھے جیسے کہ حضرت موس علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم ظاہر اللہ کو دیکھیں دوسری وجہ یہ کہ اگر بال ان کی ان فرمائشوں کو برا بھی کر دیا جاتا تو وہ پھر اور معجزات کی فرمائش کرتے اور ان کا یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہ ہوتا تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک پتا کو یہ علم تھا کہ اگر بالفرض ان کے مطلوبہ اور فرمائشی معجزات پیش بھی کر دیے گئے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو جیسا کہ اللہ تعالی سورہ انفال میں بھی فرماتا ہے مفوم ہے جس کا اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بلائی ہوتی تو وہ ان کو ضرور سنا دیتا اور اگر بال وہ ان کو سنا دیتا تو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پشت پھیر لیتے تو اس حایت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ان کو کسی خیر کا علم ہوتا تو وہ ان کو دین حق کے دلائل اور آخرت کے متعلق نصیحتیں سناتا اور ان کے ذہنوں اور دماغوں میں اس کی فہمائش اس کی فہم پیدا کرتا اور اگر وہ یہ جاننے کے باوجود کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے اور وہ دلائل اور نسائل سے کوئی نفع حاصل نہیں کریں گے پھر بھی ان کو دلائل اور نسائیں سنا دیتا تو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پیٹھ پھینک لیتے اسی نہج پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو علم ہے کہ یہ ان کے فرمائشی معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے اس لیے اللہ نے ان کے مطلوبہ اور فرمائشی معجزات جو ہے اپنے محبوب پاک صاحب لولاخ صلی اللّہ تعالی علیہ وسلم سے ظاہر جو ہے وہ نہیں فرمائے تو ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شک و شبہ بے شمار اختیارات عطا فرمائے تھے اللہ تبارہ کا وطیہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عنایت عطا فرماتا ہے رحمت نازل فرماتا ہے اور اللہ تبارہ کا بطالیٰ کی سب سے زیادہ رحمتیں اپنے محبوب علیہ السلام پر ہی نازر ہوتی ہیں اور وہیں سے پھر دو عالم میں بڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی کل محبت اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے سرکار کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بار بار نصیب فرمائے تو الحمد ہم نے سورہ راز شریف سے متعلق سات آیتوں سے متعلق درس سنا ہے آیت نمبر آٹھ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل درس قرآن کا پھر آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی پاس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین بھی ایک نوز شریف پہلے ہی فرما دیں نوز شریف کے بعد انشاءاللہ سیرت مقبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر درس ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ بھائی دلچسپی دیں گے تو کچھ گفتگو کا سلسلہ اگر سوالات ہوں گے تو اس کا بھی سلسلہ جاری رہے گا تو دل میں مدینہ آپ تشریف لے آئیں جزاکم اللہ ہوا